اے نب اپن بیبیوں اور صاحبزادیوں نونگونا اور مسلمانوں ہے کہ عورتوں سے فرما دو کے اپن چادروں کا ایک حصہ اپنی منہ پر ڈالے رہیں یہ اس سے نزد قطر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائے اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے